بس اللہ صحمن محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام سو ورلڈ اور باقی تمام واٹس اور سامعین برادر خالحان سب کو مسئلہ واٹسل کرتے ہیں اور سمارے سلسلہ جس کتاب دعوت شریف صفی الشم سے درس نمبر ایک تیس سے آپ لوگوں کے عمر تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ درس جو ہے فقر اذان کے حوالے سے ہیں ہاں جی کلمات اذان آپ لوگوں کو تو پہنچا دیا اور اگر ہم سچے سے دیکھا جائے تو یہ کلمات اذان میں ہاں جی کلمات اعظم میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ کی کوریائی کی گواہی اور اللہ کے محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبی اللہ ہونے کے گواہی اور مولا علیہ السلام کے ولی اللہ ہن کے گواہی ہاں ان سب کے گواہی اور توحید اور آخر میں فر اللہ اکبر ہیں اور بیچ میں نماز کے عظیم فضلت کا ذکر ہے کہ حیا صلی اللہ خیر العمل کہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے ہاں جی خیر العمل اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے یہ ایسی عبادت ہے جو ہر غریب اور امیر اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں حتی بیمار اور صحت مند سب آدمی ہر طبقے کے لوگ اس عبادت کو مجال مرد و زن ہر کوئی عبادت کو وجہ لا سکتے ہیں اور اس عبادت کے ذریعے سے اللہ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں اس عبادت کی انجام نہیں پر کوئی خرچہ نہیں ہے ہاں <تصفح> اللہ سے ہم کالمی کا مقام ہے اور اللہ نے خود فرمایا کی المسلیونج رب نماز گزار اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے جی اور نماز گزار اور جو ہے میرا مومن ہے اور نماس دین کا ستون ہے تو اس عظیم عبادت کے جو ہے ابتدا میں آزان پڑھنے کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے اس پاک دین مقدس اسلام کی خصوصی نمایاں نشانی میں سے کہ ان مقدس کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو اس مقدس عبادت کی طرف بلائے جاتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں ایزین گرامی جب حیا اللہ صلاح حیا الفلا خیر العمل یعنی جلدی کرو نماز کی طرف جلدی کرو کامیابی کی طرف جلدی کرو بہترین عمل کی طرف ہم آباؤ ہونے کے ناطے ہمر میں جب ہم اذان سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسا ہوتا ہے ہمیں معازن کا اذان اس کی آواز ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ فلان مولانا کی آواز سے یہ فلاں اخن کی آواز سے یہ فلان معازن کی آواز سے ہم اس کو اس کی آواز سمجھتے ہیں اس کی طرف سے دعوت سمجھتے ہیں اذن کہ یہ معازن جو ہے اللہ کے رسول کے نیابت میں اور اللہ کے دن سے اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں حیکت میں یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہے حیقت میں یہ دعوت رسول اللّہ صم اللہ کی طرف سے ہے حیقت میں آپ سمجھو رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں نماز کی طرف اللہ آپ کو نماز طرح بلا رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا بندہ جو بھی معازن ہے وہ اللہ کی جانشنی میں رسول اللہ کی جانشینی میں بارہ آئیمہ علیہ السلام کی جانشمینی میں ہمیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں ہاں جی فلاح اور کامیابی حقیقی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں بہترین عمل کی طرف بلا رہے ہیں تو ہمیں اس اس ندا کو ہمیں اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے رسول اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے ایک منادی ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس اسلام کے عظیم شاعر اور خصوصی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو کہ کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کافر اور مسلمان کے نشانی پہ عالیہ نے فرمایا کافر اور مسلمان کی نشانی نماز سے فرمایا جو شخص نماز پڑھتے ہیں وہ مومن ہے جو نماز نہیں پڑھتے کافر نماز نہیں پڑھتے مومن تو ہر صورت میں نماز پڑھتے ہیں مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑے نماز ترق کرے نماز نہ پڑے ہاں کبھی انسان بیمار ہو جاتے ہے مجبوریاں ہو جاتی ہے نماز تو تاخیر ہو جاتے ہیں کے پیچھے ہو جاتی ہیں کبھی قضا بھی ہو جاتے ہیں لیکن پڑھنے اڑھنے ہر صورت میں پڑھنا ہے اس کے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ نماز ہی آپ کی روح کا کم ترین غذا ہے ہاں جس پر کوئی خرچہ نہیں ہے اللہ نے آپ کے روح کو زندہ رہنے کے جس کا جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کے روح کو زندہ رہنے کے لیے جو کہ آپ کی حقیقت ہے حقیقت انسانی ہے اس کے لیے نماز کی ضرورت ہے اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے دوسرے نیکے بھی نہ ہو تو آپ شیطان کا مقابلہ آپ کا روح نہیں کر سکیں گے پھر وہ آپ کو بری طرح گناہوں میں غرق کر سکیں گے تو شیطان کے مقابلے میں نماز ایک ڈھال ہے اور جنت سے قریب کرنے والے ایک عظیم ترین عبادت تھے جہنم سے دور کرنے والے عظیم ترین عبادت ہے نماز لہذا زین گرامی آذان کو اللہ کی طرف سے نماز کی طرف دعوت سمجھیں یہ ندا دینے والے یہ معازن یہ منادی اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ اکویہ کہ اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے رسول دعوت دے رہا ہے ہاں جی بارہ علم اہلِ جو کہ حجت خدا ہیں وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں معصومین دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف اس حیثیت سے ہم کے آزان کو سنیں گے تو ہمیں نماز کی طرف جو ہے کھینچاؤ ہوگی ہمیں ہم نماز کی طرف جو ہے شوق اور جذبے سے آئے گا آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو یا اللہ اللہ مجھے بلا رہا ہے جب آزان سنیں گے آپ کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ یا اللہ آج! اللہ مجھے بلا رہا ہے اس سے عبادت رسول مجھے بلا رہا ہے اے ماہ ماں اہل علیہ مجھے اس سے عبادت کے تمام امبیا اللہ مجھے عبادت کی طرح بلا رہا ہے اور سچ مجھے حقیقت یہی آزان ہے گرامی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے ہم غفلت میں ہونے کی وجہ سے ان حقائق سے دور ہے حقیقت میں منادے اللہ کی جن سے آزان دے رہے ہیں حقیقت میں یہ معازن رسول کی جن سے رسول کے حکم سے اجازت دے رہے ہیں ہاں جی اِیمٰ علیہ السلام کس دن سے اذان دے رہے ہیں انہوں نے حکم کیا معاذین آزان دے دو تو ان کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ہاں جی اسے معاذین کے العٰ نے بہت بڑی ثواب رکھا حدیث میں آتا ہے اگر معاذین کے ثواب کو لوگوں کو پتہ چل جائے تو فرمائے تو لوگ آزان دینے کے لیے لڑ پڑیں گے ہاں جی آزان دینے کے لیے لڑ پڑیں گے معاذین کے اذان کے ثواب دیکھا لہذا اذان گرام معاذان کو معمولی نہ سمجھے اس لیے مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ آزان سنتا ہے لیکن نماز کو نہیں جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا آزان سننے کے باوجود تو کل قیامت میں جو ہے اسے اس سے پوچھا جائے گا تم نے آزان سنا تھا نہیں سنا تھا سنا تھا لیکن پھر کیوں جماعت کو نہیں گیا کیوں نماز کو نہیں گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں کا فرماتے ہیں لوہے کے تانبے جو ہے پگلا کا جہنم کی آگ میں ان کے کانوں میں ڈالا ڈالے گا ڈالا جائے گا یہ سزا لکھا ہے حادثہ و برکہ میں تو معازن کے آزان سننے کے باوجود اللہ کی طرف سے خیر العمل کی طرف بلانے کے وجود، رسول کی طرف سے خیر العمل اور فلاح کی طرف دعوت دینے کے بجود صلاح کی طرف دعوت دینے کی وجود، تم کیوں نہیں آیا بول کے اس کے کان میں فرماتے ہیں سزا یہ ہی ہوگا لوہے کو پگھلا کر تانبے کو پگھلا کر اس کے دونوں کانوں میں ڈال دیں گے کیا ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت ہے عرجین گرامی ہر نہیں ہے نہیں ہے تو جب آزان ہوتی ہے نماز کے لیے فوراً ہر کام چھوڑ کر ہاں جی ہر کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز کو آزان سننے کے ساتھ بروقت پڑھنے کی کوشش کرو خواتین اپنے گھروں میں بروقت پڑھنے کی کوشش کریں دنیا کامیاں کو اہمیت دے دیں نہ دے دیں نماز کو چھوڑ کر نماز کا آخری وقت میں پڑھتے رہیں اور مرد حضرات جو ہے آزان سن کر کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً مسجد پہنچ جائیں اور نماز دی, نماز کو جماعت سے پڑھیں مردوں کے لیے فرض سے فرض کفای فرمایا جن جن نے سنا اذان اور مسجد کے قرب جوار میں ان کے لیے مسجد میں ہی آنا ضروری ہے ہاں جو لو مسجد کے ہمسائے میں فرمایا ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بیمار ہو مجبور ہو ورنہ ان کے لیے گھر میں پڑھنا جائز ہی نہیں فرمایا آدھی سے مبارکہ میں ہاں جی جو ہے ہمیں اذان کو اہمیت دینی چاہیے اذین گرامی یہ کسی قربان بہاد الماجن کی ندا نہیں ہے اللہ رب العزت کی ندا ہے اس کی طرف سے نیدا اس کے رسول کی طرف سے ندا ہے دعوت ہے اس عبادت کی طرف معاذین کے اذان کے ذریعے سے تو اس حقیقت کو جاننے کے ذاتی زن گرامی اور آج کی درس میں ایک مختصر کلمہ یہ بھی ہے کہ فقو دعوت شریف میں آیا کہ آزان سے پہلے مغرب کی نماز کلچنگ کے معاملے میں ٹیم کم ہے باقی نمازوں میں آزان دینے سے پہلے کلمہ تمجید پڑھنے کا حکم ہے سبحان اللہ والحمد اللّہ ولا الہ الا اللہ واللہ انبر ہاں جی ولا ہولا ولاََََََََََ كوطََََََََٰٰ اللہ على العظظم خوشى ضبلت کے ولا ہولا ولا كوطہ پڑھتے ہیں قوطہ کے ہم وزن کر كے حو ولا غلط ہے اس كا لالا ولا كوطَٰ كوا کے واپر تہزيد ہے حولا کے پر تہجيد نہیں ہے جزم ہے اس کو تھوڑا صحیح پڑھنے كى عادت کریں لا حولاء ولا كوطٰ اللہ على العظظظظظظظظظظيم اس مبارک تصویح کو جس کو تصویر بھی بلتے ہیں کلمہ تمجید بھی تمجید جنا اللہ کے بزرگی کو بیان کرنے والے تصویر تو اس مبارک تصویر کا ترجمہ یہ ہے سبحان اللہ سبحان کے معنی لکھا ہے کئی کلم تنظیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے اے و نقص سے پاک اور منزہ ہے چونکہ سبحان کے معنی ہے پاک ہے ہر اے و نقص سے پاک اور منزہ یہ معنی ہے تو سبحان اللہ اے اللہ تو پاک اور منزہ تصویر کا ایک رکن یہ ہے دوسرا رکن ہے سینس میں ہم اللہ کی پاکی ہی بیان کہتے ہیں اللہ تو پاک اور منظہ ہے پندرہ جب اللہ کی پاکی بیان کر دینا تو اس کا ان دعاؤں کی یہ فضلت ہے کہ اللہ آپ کے اندر پھر پاکی بیان کر پاکی پاکی جو آپ کے اندر کو پاک کرتے تب آپ نے کہا اللہ تو پاک ہے ہاں جی اللہ کی یہ تجویز بیان کیا تو اللہ آپ کی باطن کو پاک کر دیتے ہیں آپ کے لیے یہ فائدہ ہے ہاں جی سبحان اللہ جو اللہ تو پاک کو منزہ ہے ہر ایز سے ہر نقص سے تو پاکرمنز ہر قسم کے نقص صحیح سے پاک و منزہ یہ معنی و الحمد للہ الحمدعیس میں جو اللہ تمام تعریف کے معنی میں ہم کے معنی ہے تعریف کرنا سراہنا شکر کرنے کے معنی میں از حمدہ حمدہ یہ حمد ہے حمدن شکر کرنا ہاں جی تو الحمد جو اللف لام آیا ہے اس ال کو الشتراکی بولتے ہیں. یعنی ہر قسم کی تعریف خواب بلا واسطہ خواب بل واسطہ سب اللہ تعالیٰ کے لے آپ ادھر کسی انجینئر کی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ یہ کتنا اچھا انجینئر ہے تو میں یہ اللہ کی تعریف ہے بظاہر تو اس کی اس تعریف جو ہے بالواسطہ واسطہ اللہ کا ادھر کسی عالم دین کتنے زبردست عالم ہیں ایک مومن کو دیکھ کتنے زبردست جو یہ با تغوا انسان ہے حقد میں اللہ نے اس کو تغوا سے نوازا ہے کسی بھی شخص میں کسی بھی شے میں جتنے بھی کمالات ہیں یہ کمالا سب اس اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے نا اس وجہ سے جو ہے دنیا میں آپ جس جس اس کی بھی تعریف کریں حرقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے یا ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کریں اے اللہ تو ہانجیں اس کی نعمتوں کو شکر کریں تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے لہٰذا الحمدینی تمام تعریفیں اللہ اس پاک ذات کے لئے جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے حولہ سبحان اللہ الحمد للہ ہاں الا اللہ اَ اللّہ اور ولاء نے ہرگس نہیں الََََََََََََََََََََََََََََََ کوئی معبود اسلائے اس کو اس بولتے ہیں لائے جس تمام معبودوں کی نہ کرتے ہیں اس دنیا میں اس کائنات میں عبادت کے لائق کوئی شے نہیں ہے اگر ہے تو اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے باقی جو ہے کوئی معبود نہیں جس کو اللہ نے معبود کرا دے بندے کو اجازت دے اس کی عبادت کریں قرآن خود فرماتے ہیں جن جن کی تم عبادت کر تو یہ تم نے نام رکھا ہے معبود واقع میں سرے سے معبود نہیں وہ سب باطل لے لہذا لا اللہ الا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں جتنے بھی لوگوں نے سورج چاند ان کو معبود کرا دیا اللہ نے انہیں سب کے نفکر دیا کہا کوئی معبود نہیں اگر کوئی معبود ہے عبادت کے لائق ہے ہاں جی تو وہ الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات ہے واللہ اللہ اکبر پھر چوتھا تجویز جو ہے اس میں ہاں چوتھا رکن جو ہے وہ اللہ اکبر دوبارہ اے اللہ تو ہر چیز سے بزرگ و برتر اور عظمت والی ذات ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تو برتر اللہ عظمت والی ذات ہے ایک تجمہ اس کا یہ ہے یعنی اللہ اکبر مین کل شین کے دوسرا تجمہ اس کا یہ بھی کیا ہے امام جافر سازی نے اللہ اکبر مین ان یو اللہ تعالیٰ چیز سے بزرگ و برتر ہیں کہ انسان اس کی صفت بیان کر سکے کم آپ کا اس کے اوثا بیان کر سکے یہ معنی ہے اس جو ہے لا حولا حول ان کے معنی قدرت کے معنی میں ہے یہاں پر جو ہے ہاں جی اور ایک ہے حولا یعنی قرب آس پاس کے معنی میں بھی ہے حول کے حولہ ہے ہاول النصال کے معنی میں. لیکن یہاں حول لا اللہ یعنی قدرت کے معنی میں ہیں ولا قوت قوت مقابل ذوف کے کمزوری کے ہیں یعنی لاہ بندہ فرماتے ہیں یعنی اے اللہ لا حولا ولاََ قوت اللہ علیہ یعنی عظیم علی نََََََََََََََََََََََََََََََ بلا مطب عظیم عظمت والے ذات کے یعنی اس ليے يہ فرمانا چاہتے ہیں اے اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہیں تمام تعریفیم صاحب اللہ کے لئے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہر چیز سے بزرگ و بہتر عظمت والی ذات ہے اللہ علیہ کا معنی یہ لکھا ہے کہ یعنی کی قدرت کے معنی میں لہذا اللہ جو ہر چیز سے بزرگ اور بڑا اور بزرگ و بہتر عظمت والی ذات ہے وہ ذات ہے وہ ممنوعات گناہوں سے بجنے کی کوئی بھی طاقت اللہ اللہ کا یہ معنی کیا ہے ویسے تو کوئی طاقت نہیں مطلب جمعرات گناہوں سے بجنے کی کوئی طاقت ہاں جی ولا کو اور جو ہے نیک امر کی بجاوری کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے میں بندہ خیرات کرنے اللہ میرا اندر نہیں ہے الا اگر ہے تو بال بلّہ اس اللہ کی مدد سے جو ابلاً مرتبہ والی ہے اور عظمت والی ذات ہے یعنی آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں نیک نئے کام بجا لاتے ہیں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ بھی تیرے توفیق سے ہیں تیرے مدد سے ہیں تیرے رحم و کرم سے ہیں اور اگر میں کسی گناہ سے پرہیز کرتا ہوں اجتناب کرتا ہوں خود کو دور رکھتا ہوں تو وہ بھی تیرے توفیق سے ہے تیری قدرت سے تیرے قوت سے ہے ہاں تو نے میرے اندر یہ قوت پیدا کی کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکوں توری مجھے توفیق دین دیا کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکوں بندہ جب اس چیز کی اقرار کرتا نہیں اللہ میں اگر میرے اندر جو بھی گناہوں سے اجتناب میں اگر کرتا ہوں اور نیک اعمال بجالہ تو یہ سب تیرے توفیق بلند مرتبہ والے اللہ عظمت والی ذات کے توفیق سے جب بولیں گے تو انسان کے اندر کوئی ریا کوئی تکبر کوئی غرور کوئی عجب نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا اللہ کے توفیق سے اللہ کے فضل سے انجام دیا ہے تو عزاء نگر اس تجویز کی بہت بڑی فضلت ہے ہاں جی فکر الحمد کی روشن میں یہ تجویز سورہ فاتحہ کے برابر میں ہے یعنی سورہ فاتحہ عالم شریف پڑھنے میں جتنے ثواب ہیں اتنا اس مبارک تصویر کو پڑھنے کے بارے میں سوا ہے عادیش میں آتا ہے یہ تجویز عرشی لائک کے چاندوں کونوں پر لکھا ہوا ہے ایک کونے پہ سبحان اللہ دوسرے کونے پہ الحمدللہ تیسرے کونے پہ لال اللہ چوتھے کونے پہ اللہ اکبر اور اسی طرح جو ہے یہ تصویر بیت المعمول جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے اس کے رجگیت گھومتے ہیں اس کے بھی حرماتے ہیں چاروں ستونوں پر لکھا ہوا ہے اور عادیش میں آتا ہے جو شخص یہ تجویز جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنا اس کا بہش بہت خوبصورت ہوگا ہاں بہش کی زینت سے فرماتے ہیں یہ تصویر یعنی اس تصویر کے پانے سے نہ صرف آپ جنت میں جائیں گے بلکہ اس تصویر کے اغرا سے اس کے تجویز پڑھنے سے آپ کی جنت باقی تمام لوگوں کی جنت سے بہت خوبصورت ہوگا تو یہ مبارک علمات جو اس کے علاوہ بھی اس کی فضلتیں ثوابات ہیں سوابات انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں بیان کریں گے وہ آج کے دسویر سفر اتفاق کریں گے امید ہے ان تجرات کو بڑے خلوص سے پڑھنے کی کوشش